اننا الكتاب توالات علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير وبدنا التعين يا سطاء يا يا يا عليم لنا هذا الكتاب ولا علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير وبدنا يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رب لنا هذا الكتاب ولا حاضر فتاح فتاح فتاح علی نہ جی ہدایت عبادت دیکھیے گا وَيَنْعَكِدُ بِلَفْلِ النِّكَاحِ وَالتَّزْجِيجِ بَالْهِبَةِ وَالْتَّمْلِيكِ بَصَبَقَةِ فقال الشاطعي رحمه الله تعالى لا ينعكد إلا بلفز النِّكاحِ وَالتَّزْجِيجِ لأن التمليك ليس خطيقة فيه ولا مجازا عنه لأن التزليج للتلفيط والنِّكاح للظم ولا ظم ولا الزمات بين المالك والمملوك أصلا ولنا أن التمليك سبب لبرك المطعة في محلها بباسطة من الراقبة وهو الث بس کبھی سر مچا بھی پڑھی گئی تھی اور آپ کیا گیا تھا کہ آپ جو کچھ الفاظ کو دیکھ لیجیے گا اپنے طور سے تو یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہی ہے اب دیکھیے آپ کے دوسروں کے نکاح کا بیان چل رہا تھا اور نکاح کے الفاظ کا بیان چل رہا تھا کہ کن کن لفظوں سے نکاح ہونا ہو جاتا ہے ہم نے چل یہ پڑا تھا کہ کے دو لفظوں کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس کے بعد کن کن لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آ گیا مسئلہ نکاح و تصویر کی بلحفاغ کی بدفا تھی لیکن یہ پانچ الفاظ ہیں نکاح تجویز خدافہ کرواتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کے ان الفاظ سے یعنی لفظ نکاح سے لفظ تجویز سے لفظ لفظ نبا سے لفظ تنظیق سے لفظ صدابہ ان سے نکاح مناسب ہو جاتا ہے امام شاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف اور صرف لفظ نکاح اور لفظ تجدید سے مناسب ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی الفاظ سے نکاح مناسب نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے امام شاط رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ علیہ سے حقیقت تنقید والا مزہ ذنع ہو تملی جو ہے لط تملی یہ نہ تو نکاح کا حقیقی معنی ہے اور نہ ہی اس کا مجازی معنی ہے یہ تجویز تلفیق اس وجہ سے تجویز جو ہے یہ تلفیق کے معنیٰ میں تلفی کا معنی ہوتا ہے چمتانا ملانا کسی چیز کو نکاح غم میں اور نکاح کا معنی غم ہوتا ہے یعنی ملانا ہوتا ہے ولا زم اصلن اور غم یعنی ملانا اور اس دیوار جیسے تجویز کے معنی ہے یہ مالک اور مملوک کے درمیان تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ورانہ ان تمبلی کا سب ابل قلبی محلا ہماری یعنی احناب کی دلیل یہ صاحب صاحب ہدایہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں جان یعنی کر رہے ہیں ورانہ انتملی کا سب ابل قلعہ محل لیگا کہتے ہیں کہ تملیغ تملیق جو ہے یہ سب کے متحدہ محلے مطام لباس مل کے رقاباتی مل کے رقاباتی واسطے وہ بالنکاح اور یہ نکاح سے ثابت ہو جاتا ہے بس طریق المجاز اور تببیت مجاز کا راستہ ہے دیکھیے اس نے ایک مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ رحمۃ اللہ مطالعہ کی ہاں نکاح تجویز ہبا تلبیر اور صدفہ وغیرہ ان الفاظ کے ذریعے سے نیکا منعقد ہو جاتا ہے اور ایمان مالی رحمت کا بھی فون یہی ہے کہ ان تمام الفاظ سے نیکا مناسب ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے ان گہنی کے الفاظ بولے کوئی مرد کہے اور اس سے انکہ میرا نکاح کرا دیجیے وہ کہ انکاہ میں نے نکاح منسب ہو گیا تجویز کے ذریعے سے اور آگے سے کہا ضبط نکاح منعقد ہو جاتا ہے اسی طرح ہیبا کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں اپنی ذات کو آپ کے لیے نکاح کرتا ہوں اور مراد اس سے نکال لیتا ہے تب بھی نکاح ہو جائے گا وہ تبلیغ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آ آ اپنی ذات کو آپ کا مالک بناتا ہوں تو مراد سے نکالے تو نکاح ہو جائے گا تو ان تمام الفاظ سے نکاح مناسب ہو جاتا ہے احناط اور امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یاد رکھیے گا اس میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں امام اللہ رحم فرماتے ہیں کہ نہیں ان پانچ الفاظ سے نہیں بلکہ صرف میرے نزدیک دو لفظ ایسے ہیں کہ جن سے نکاح مناقض ہو سکتا ہے اور وہ دو الفاظ ہیں ایک لفظ تجویز اور ایک لفظ نکاح پس یہ دو الفاظ ہیں میرے نزدیک ان کے ذریعے نکاح مناقض ہوگا باقی جو تین الفاظ ہیں وہ تملیغا اور صدقہ امام مالک رحمت امام شافر رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں ان کے ذریعے سے میرے نزدیک نکاح مناسب نہیں ہوگا اس کی پتہ یہ ہے یاد رکھیے گا لفظ میں کوئی بھی لفظ بولے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان میں دو دو احتمال ہوتے ہیں یا تو لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوگا یا مجازی معنی میں استعمال ہوگا یاد رکھیے گا جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مثال پڑھی ہوگی اثر دل اسدن عربی شیر کو کہتے ہیں شیر کو اسدن کہا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان اچھا لگا صحت مند ہو خوب مضبوط ہو فزیکلی سٹرونگ ہو اور اس میں شجاعت بھی ہو بہادری بھی ہو دیری بھی ہو تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے شیر کہا جاتا ہے کیونکہ شیر اب شیر کی جو ایک خاص کوالٹی حیثیت ہے اس کی ایک چیز ہے اس کا بہادر ہونا اس کی جرت اس کی اس چیز کو دیکھ کے اور انسان کے اندر بھی وہ چیز اگر پائی جائے جدت اور بہادری تو دونوں کو شیر کہا جانے لگا اب اسد کو اگر حقیقی معنی میں لیں تو شیر مراد ہے مجازی معنی میں لیں تو بہادر آدمی مراد ہے اس سے تو یہاں پہ جس طرح اسد کے دو معنی بنے ایک حقیقی مانا ایک اور ایک اس طرح لفظ بال رپال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دو احتمال ہوتے ہیں حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا مجازی معنی میں تو امام شافی رحمتہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا جو لفظ ہے اہناب رحیم اللہ تعالی نے فرمایا کہ تبلیغ کے لفظ کے ذریعے نکاح مناسب ہو جاتا ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ تبلیغ نکاح کا نہ حقیقی معنی ہے اور نہ ہی مجازی معنی ہے تبلیغ میں کوئی معنی ہے ہی نہیں نہ حقیقی نہ مجازی تو پھر اس کے ذریعے سے نکاح کیسے مناسب ہو سکتا ہے جبکہ تزویج اور نکاح ان دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے یعنی چمٹانا ملانا ایک دوسرے کو ملانا ان کا معنی مل رہا ہے ان سے نکاح مناسب ہو جائے گا اور تملیغ میں یہ معنی ہے ہی نہیں سے کیونکہ تملیق کا تو معنی ہی مالک بنانا ہے حقیقی معنی مالک بنانا اور مجازی معنی میں بھی ملانا اور چمٹانا یہ بنی نہیں سکتا اس کا امام شافی رحمتہ اللہ نے اختلاف کیا <تصال> <تصال> اور ہم شا سے رحمت لے کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ وغیرہ کو بھی تبلیغ جیسے الفاظ کو بھی تجویز اور نکاح کا معنی دے دیا جائے تو یہ تو آپس میں متراد بن جائیں گے تبلیغ کا بھی وہی معنی تجویز کا بھی وہی معنی نکاح کا وہی معنی حالانکہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر تملیغ اور تجویز کا ایک معنی نہیں گے اگر میں اس بات کو مانتا ہی نہیں تبلیغ کے دلیل سے نکاح مناسب شادی جی تو اس مسئلے میں امام شاخی کا موقف پورا ہوا پھر لنا و لنا تملی حقیقہ تنقید یہ امام شاطی کی دلیل ہے تبلیغ نکاح کے معنی میں نہ حقیقی توڑتے ہے نہ مزہ بھی توڑتے ہے یہ اندر تضوی کے لیے کا معنی تلفی کے لیے ہوتا ہے نکاح کا مانا غم ہوتا ہے اور غم اور اس یہ مالک اور مملوک کے درمیان میں نہیں ہوا کرتے بلکہ متضفق اور متذبت کے درمیان میں ہوا کرتے ہیں ناقب اور مجموعہ کے درمیان میں ہوا کرتے ہیں مالک اور مغلوک کے درمیان میں نہیں کیونکہ تبلیغ کے ذریعے سے بندہ مالک بنتا ہے دوسرا مغلوک بنتا ہے ایک مالک یا دوسرا مغلوق بنتا ہے تو نہ حقیقی معنی مراد ہوا نہ مجازی معنی دلیل ذکر کی جا رہی ہے صاحب ہدایہ شاخ رحمت اللہ علیہ کو جواب بھی دے رہے ہیں اور اپنا موقع بھی ذکر کر رہے اس پر دلیل بھی دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ لفظ تملیغ میں نکاح اور تجویز کے مجازی معنی کے پائے جانے کا انکار کرنا درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاز کے جتنے صرف ہیں جتنے علاقے ہیں ان میں سب سے اہم سببیت کا ہے اور تملیغ میں سببیت کا علاقہ موجود ہے جیسے ان کے طور پہ اگر کسی نے کوئی باندھی خریدی تو باندی خریدنے کے ساتھ کیونکہ وہ اس کی رقابا کا مالک مالک ہو گیا رقابت سے مراد ہوتا ہے گردن گردن لیکن یاد رکھیے گردن بول کے یہاں پورا بدن مراد ہے کیونکہ جب انسان کی گردن ہی رہی گی تو بدن کہاں سے رہے گا اس کا وہ تو مر جائے گا پھر تو, تو مل کے رقابت سے مراد اس کا پورا بدن مراد ہے کہ مالک ہو جاتا ہے انسان تو جب باندھی کا مالک ہو جاتا ہے مل کے رقابہ کے ذریعے سے مل کے متراقہ مالک بھی بن جاتا ہے اب مل کے رقابہ کے ذریعے سے مل کے مطالعہ مالک بنا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے مل کے مالک بن جاتا ہے تو وہاں بھی ملانا پایا جا رہا ہے اور یہاں بھی ملانا پایا جا رہا ہے تو طبیعت بہرحال کے اندر پائی جا رہی ہے یہ مانا جائے گا کہ یہاں پہ نقل تملیغ نکاح اور تجدید کے مجازی مانا میں موجود ہے <coughs> جی سمجھ لیجیے مولانا سبب المل کے محل کر مجا کے احناف رحم اللہ کی طرح سے امام شاطر اللہ کو جواب بھی دے رہی ہیں اپنے موقف پر دلیل بھی پیش کر رہے ہیں کہ امام شاطی رحمہ اللہ نے کہا کہ تملیغ نکاح کا نہ حقیقی معنی ہے نہ مجازی معنی ہے جبکہ فرماتے ہیں کہ نہیں تملیغ کے اندر مجازی معنی پایا جا رہا ہے کیونکہ نکاح کے اندر بھی نکاح کے ذریعے سے انسان مل کے متا کا مالک بن جاتا ہے اور یہاں بھی تملیغ کے اندر بھی یہ مانا پایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی باندھی کو خریدتا ہے خرید کر مالک بن جاتا ہے اس مالک, مالک کے لیے اس کی گردن کا مل کے رقبہ جسے بولتے ہیں جب اس کا مالک بن جاتا ہے تو مل کے رقبہ کے ذریعے سے وہ مل کے متا مالک بن جاتا ہے جی جب اس کا مالک بن جاتا ہے نکاح کے اندر بھی یہی چیز ہے تو تملی کے اندر بھی یہی چیز پائی جا رہی دونوں میں مل کے متاثر ہو رہی ہے کس طریقے سے تملی کو نکاح کے مزاحی معنی میں لے سکتے ہی یہ देखिए یہاں سے یہ بات ہوگی دیکھیے مجھا دی جا رہا ہوں عبارت نصاب ہمارا زیادہ ہے مطلب ہمارے پاس کم ہے <خصف> پھر بھی اگر کی سمجھنا ہے تو ضرور مجھے متعلق کیجیے گا <خصف> ابھی دیکھیے کہ نکاح کے الفاظ کا بیان چل رہا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ نجاد و قبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے پھر لفظ نکاح لفظ تملی لفظ تجلیق لفظ سزا کا آگے لفظ لفظ دہ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو وہ صحیح وجود سے مجاق اور یہی قول مختص بھی ہے صحیح قول یہی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی مجاز کا راستہ پایا جاتا ہے مزاق ہی منا پایا جاتا ہے ولا انہ کسی صحیح صحیح کے مطابق لفظ ادارہ مناسب نہیں ہوتا متاثر کیوں کیونکہ یہ مل کے کا سبب ہی نہیں ہے ادارہ جو ہے ولا بلفر اباحل بل بل قلنا اور لفظ عباحت لفظ اخلاق لفظ اعار ان سے بھی نیتا مناسب نہیں ہوتا وجہ ہم نے پہلے ذکر کر دی ورفظ وسیع تھی اور لفظ وسیعت سے بھی نکاح مناسب نہیں ہوتا الموت اس لیے کہ وسیع ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے جو منسوخ کی جاتی ہے جو مابل الموت کی طرف منسوخ ہوتی ہے اس کے اندر ایک مسئلہ ذکر کر دیا ہے کہ الفاظ نکاح میں سے ایک لفظ ہے بے بے تو اس سے بھی نکاح صاحب ادا فرماتے ہیں مناقض ہو جاتا ہے یعنی بے آ چکا رقص کہ میں اپنی ذات کو تمہارے ہاتھ سے بیچتا ہوں اور اس سے نکاح مراد لیتا ہے تو اس سے نکاح مناسب ہو جائے گا مناقض ہو جائے گا اور صحیح اور طریقے مزاج یہاں صحیح کی قید لگائی ہے اصل میں حاشی میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو بکر عامش رحمت اللہ علیہ کے فون سے فون کے اور کو یہاں سے رد کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ دہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا لفظ دہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا کیوں اسی وجہ سے کہ لفظ دہ خاص طور پر تملی کے مال کے لیے وضاح کیا گیا ہے مل کے متا کے نہیں بلکہ مل کے مال کے لیے وضاحت کیا گیا ہے کہ کسی کو مال کا مالک بنانا دہ اس چیز کے لیے بولی جاتی ہے دہ کا لفظ نکاح میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ امام ابو بکر آمش فرماتے ہیں تو وہ لوجود طریق المجاز یہ عبارت نکل کر کے امام ابو بکر آمش کا رد کر دیا کہ نہیں یہی قول صحیح ہے کیونکہ اس کے کی اندر بھی مزاجی مانا پایا جا رہا ہے جی ہاں بڑا جو لفظ اور صحیح قول کے مطابق لفظ اجارا لفظ اجارہ سے نام نہیں ہوتا یہاں بھی کسی صحیح صحیح کی قید لگائی اس نے میں لکھا ہوا نیچے اس نے امام گرف کے قول کو رد کر دیا وہ فرماتے ہیں کہ اجارہ لفظ اجارہ سے نیکا مناسب ہو جاتا ہے لفظ اجارہ سے نیکا مناسب ہو جاتا ہے لیکن احناب فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ سے نکاح مناسب نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اجارہ سے جو آ, آ, نفع حاصل ہوتا ہے وہ نگاہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ابدی اور دائین ہوتا ہے اور ایک وقتی چیز کے اندر اور دائمی چیز کے اندر بڑا فرق ہے دونوں میں ان دونوں میں بہت فرق ہے اس وجہ سے لگ سے سے نکاح مناسب نہیں ہوگا دلیل بھی رہتے ہیں کہ, کہ عورتوں کے نکاح کا ذکر جہاں قرآن میں ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان نکاح میں ان کو اجرت دی جاتی ہے انہیں مہر وغیرہ دیا جاتا ہے اور پھر ان سے نکاح کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا آناز قائم اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں اجرت دی جاتی ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والا نفع جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے ابدی نہیں ہوتا اور نکاح ابدی منع ہوتا ہے اس لیے لفظ اجارہ سے بکا مناسب نہیں ہوگا صحیح قول نہیں ہے وَلَا بِلَفْزِ دے. یہاں سے یہ بنواتے ہیں کہ لفظ ایباحت, لفظ احلال, لفظ ان سے بھی نکاح مناسب نہیں ہوتا وجہ سے یہی ہے عباہت کہ کہتے ہیں کسی چیز کو کرا دینا, احلال کسی چیز کو حلال کرا دینا, کسی چیز کو لینا ادھار کسی چیز کو لینا یہ اس معنی میں ہے تو ان تمام الفاظ سے نکاح مناسب نہیں ہوتا مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کوئی شخص کسی دوسرے کو کہے کسی کے لیے کوئی چیز مباہ یا حلال کر دے تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ اس چیز کا مالک نہیں ہو سکتا مالک نہیں بن سکتا تو جب عباہت کے اندر اور احلال میں انسان خود شہر مباہ کا مالک نہیں ہوتا تو اس کے نباہ, نکاح کا ثبوت بھی کیوں لیا جائے گا مباحث ایسا نہیں ہو سکتا تو صحیح مطلب یہی ہے لفظ اگاہ لفظ احلال، لفظ احارت ان سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ان الفاظ کو آپ اپنے ذہن میں بتائیے گا کہ یہ کون کون سے الفاظ ہیں جن سے نکاح منعقد ہو رہا ہے جن سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ولا اور یہ بھی کیسا لفظ ہے جس سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا کیوں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظیت سے ملکیت کا ثبوت تو ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ لیکن بسی کا جو نفاذ ہوتا ہے رسیت ناصب جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوتی رسیت لکھی مرنے سے پہلے جاتی ہے لیکن وہ ناصب کب ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اور نگاہ کے مناقض ہونے کے لیے فلحات اور پوری طور کے ثبوت میلے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ لذیذ میں کیا ہوتا ہے وہ تو ماں بادل موت کی طرف منسوخ ہوتا ہے لہذا اس نقل سے تو بالکل بھی نگاہ مناقض نہیں ہوگا جی ہاں تو آج ہم نے پڑھا مختلف الفاظ سے جن سے نیکاب مناسب ہوتا ہے ان میں لفظ نکاح ہے لفظ تجویز ہے لفظ تملیغ ہے لفظ ربا ہے لفظ صدفہ ہے اور صحیح کون کے مطابق لفظ بہ ہے ان سے نقاب مناسب ہو جاتا ہے تو اور اسی طرح لفظ اجارہ اور لفظ عباعت لفظ اخلاق اور لفظ عمارت اور لفظ فصیحت ان تمام الفاظ سے نکاب مناسب نہیں ہوتا جی آگے دیکھیے اعلیٰ ولاح ناقد نے دیکھیے ولا ناقد نے کاہل مسلم مسلمانوں کا نکاح ناقب نہیں ہوتا مگر بے حضوری شاہدینی گواہوں کی موجودگی میں پہلے شرط یاب رکھیے گا نکاح کے لیے دو گواہوں کی موجودگی میں آگے ان دو گواہوں کی خصوصیات ہیں پوپیاں ہو کہ وہ کیسے ہوں اور رئی دونوں کے دونوں آزاد ہوں آتی لینی دونوں عقل رکھنے والے ہوں پاگل دیوانہ بجنہ ہوں بالغ بالغ ہوں مسلمینی دونوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے راجو لینی اور راج النگ مغرا اصئی دونوں کے دونوں مرد ہوں یا ایک مرد ہوں اور دو عورتیں ہوں غیرن وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں تو او محدودی فلخ یا کسی پر بہتان باندھنے میں ان پر حد لگی ہوئی ہو اگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں گواہ ہیں تب بھی مسلمانوں کا نکاح مناسب ہو جائے گا چڑھتے ہیں ساری کی ساری دو گواہ ہوں اور دو گواہ کیسے ہوں ان کی خصوصیات ذکر کر دی ہیں آزاد ہونا ضروری ہے کلم ہونا ضروری ہے ہےارش ہونا ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے دو مرد ہوں یا ایک مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں ان تمام گواہوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا نکاح مناسب ہو جاتا ہے اعلیٰ رضی اللہ عنہ یہ آل رضی اللہ عنہ یہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے یہ خاص صحابہ کے لیے ہوا کرتا ہے لیکن یہاں سے رائے نے رضی اللہ عنہ کچھ نہیں لکھا بلکہ ان کے بعد آنے والے ان کے شاگردوں میں سے محبت کی بنا پہ اظہار محبت انہوں نے اس کو لکھ دیا رضی اللہ عنہ اپنے استاد کا مقام و مرتبہ پہچانتے تھے جی ہاں تو یہ اصلاحی طور پہ صحابہ کے لیے خاص ہے یہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صلی اللہ علیہ وسلم پاتھ ہے انبیاء کے لیے علیہ السلام علیہ السلام پاتھ ہوتا ہے تو یہاں جو رضی اللہ عنہ کتاب کے اندر لکھا گیا ہے یہ صاحب ہدایت کے کسی بات کے شاگرد نے لکھ دیا ہے اس کو اور محبت کی جنابی لکھا ہے اور کوئی مراد نہیں تھا دیکھیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں جان لیجیے کہ ان فی بابل نے کہا شہادت یعنی جوانی دینا یہ باتیں نکاح میں شرط ہے نکاح کے لیے شرط ہے گواہوں کا ہونا یعنی گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا بگر نکاح نہیں ہوگا کہنا یہ جا رہے ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی لا نکاح الا بشدن کہ گواہوں کی غیر موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا نکاح نہیں ہوگا جی ہاں گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے حُجَّةٌ عَلَى اللَّهُ الْإِعْلَانِ اور یہ دلیل ہے امام مالک رحمۃ اللہ, امام مالک رحمت اللہ وہ نکاح کے اندر اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں شہادت کو شرط نہیں کرا دیتے وہ کہتے ہیں بس نکاح کا اعلان ہو گیا تو بس کافی ہے شرط پوری ہو گئی اب گواہ وہاں پہ موجود نہ بھی مو نکاح ہو جائے گا لیکن قائد ہدایا اللہ کے نبی کی حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں لا نکاح الا اللہ بشن گواہوں کی غیر موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیل پیش کرتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے کہا بلوقانہ بدہ کہ تم نکاح کا اعلان کیا کرو بلوکھان اگرچہ تھوڑا سا دخت نہیں کرنا پڑے جی ہاں نکاح کا خوب اعلان کرو لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ دلیل زیادہ پبی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ مطلقاً اعلان کا ذکر ہے یہ کہیں بھی لکھا گیا کہ اعلان جو ہے وہ نکاح کے لیے شرط ہے جس کے یہاں پہ قید اللہ کے نصی نے خود لگائی ہے لا نکاح الا بھی شبود گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ دلیل زیادہ پبھی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جی اور یہ دلیل ہے خلاف اشتراک ایرانی شہادتی کو شرط مانتے ہیں نکاح میں شہادت کو نہیں شہادت کو چھوڑ کر میں نے اختیار میں ضروری ہے نکاح کے اندر آزادی کا اعتبار کرنا جی آزادی کا شہادت میں یعنی کہ اعتبار آزادی کا اعتبار ضروری ہے لعبد لا لعبد کی کیونکہ غلام جو ہوتا ہے غلام غلام جو ہوتا ہے وہ وایت کے نہ ہونے کی وجہ سے شہادت کا اہل نہیں ہوتا ولابر میں نے اور اسی طرح عقل اور بلوغت کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے شہاد کے لیے جواب بند رہا ہے ایک تو وہ غلام نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو نہ ہو لا ولا دونوں ہی ماں کیونکہ ان دونوں کے علاوہ عقل اور بلوغت کے علاوہ تام نہیں ہوتی ولایت تام یعنی انسان اپنے بارے میں فیصلے مطلب فیصلے کرنا خود اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ عقل مند اور ہو اور بالغ ہو تب اس کے فیصلوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے ولا الاسلام في اور مسلمانوں کے نگاہ میں اسلام کا اعتبار ضروری ہے ضروری ہے لأنه لا شمادة في اس لیے کہ گواہی مسلمان کے خلاف نہیں سنی جائے گی قبل قبول نہیں ولا اس طرح تو تو کی ملونی ملونی اور صرف مردوں کا ہی ہونا یہ شب نہیں ہے کہ دو مرد ہی ضروری ہوں یہ شرط نہیں ہے حد کا یہاں نام کہ نکاح مناسب ہو جاتا ہے اور دو عورتیں اختلاف ہے باب شہاد میں اس کو ذکر کیا جائے گا تو اس کی ان شاء اللہ مزید تشریح ترجمہ ہو گیا ہے کچھ ہلکی سی تشریح ہوگی باقی اختلاف ہے تشریح کلشاء اللہ کر لی جائے گی ابھی پورا ہو رہا ہے یہ مسئلہ یہ بھی مسئلہ ذکر کر دیا اس مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب نکاح کے گواہ ہوں تو دو آدمی گواہ ہوں یا ایک آدمی ہوں اور دو عورتیں ہوں اور آگے ان, ان کی خصوصیات بیان کر دی ہیں جن کو اپنے ذہن میں بتانا ہے وفاق والے جب سوال کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ دو گواہ کیسے ہونے چاہیے ان کی کیا کیا خصوصیات آنتی کی ہیں وہ اب بیان کر رہے ہیں بارے گئے نہیں آپ کی گئی نہیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم نے مسائل شریعت کو چیز پر عمل کرنے کی تو پھر محسوس فرمایا اللہ